کا ہے مجھے مستقبل کا علم ہے بولو تو کہہ سکتا ہے دلماعی. تو مستقبل کے متعلق سوچنا کتنا بے وقوفی ہے ہاں ایک بات ہے ایک مومن کو پکا ہے کہ وہ مستقبل ہے جو آنا ہے ایک, ایک مستقبل ایسا ہے جس کے متعلق مومن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت آنا ہے محلاللہ. وہ ہے موت اور موت کے بعد اور جنت کا یہ ہر کے مومن کو یقین ہے کہ یہ ایسا مستقبل ہے جو نہیں ٹلے گا رہا دنیا کی زندگی کا مستقبل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یا جب نہیں ہے تو یہ کتے کیسے عجیب خود احلانتی میں کہتا ہوں صرف ظالم کلمہ تو چھوڑ دو ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ وسلم کی بدنامی کا باعث تو نہ بنو لہین شرم کرو سکولیو رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو نبی دل کی امت بننے کی تمنا نبی دل کے اندر رکھتے رکھتے چلے گئے اس کو شرمندہ کرتے ہو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سمجھا دیا یہی نکتا بتا دیا کہ دیکھو جانور ہیں پرندے ہیں ان کے دل کے اندر کوئی مستقبل کی روزی کا خیال بڑے سکون سے رات گزارتے ہیں بے فکری کے ساتھ رات گزرتے دن کو جدھر رخ آتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہیں ریز کا آگے منتظر ہوتا ہے فرمایا تم خیال چھوڑ دو یہاں پر یہی اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں مثال دے کر کہ تم خیال چھوڑ دو کل کیا ہوگا کہاں سے کھائیں گے تو اس کل کی سوچ جو تیرے اوپر لٹک رہا ہے ہر صورت میں آنے والا ہے جس کو کل قیامت کا دن کہتے ہیں موت کہتے ہیں اس کل کی فکر میں تو اٹھ اس کل کی فکر میں سو رہا رن ادھر کل پڑے گا آگے من کو ضرور مسئلہ یہ سمجھا دیا پرندوں کے ساتھ مثال بے کہ بیٹھے نہیں رہنا گھونسلے میں بیٹھے سمجھ نہیں پا وہ اڑتے تو ہے نا تاکہ ہاڈ حرام نہ بن جائے ہاڈ حرام ہی میں درویشی نہیں ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان اللہ رزق کی تلاش جو مومن پر ضروری کی گئی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ نہیں نہ کرے گا تو نہ ملے گا نہ کرتا تو نہ ملتا یہ بکواس ہے اس وجہ سے رزق کی تلاش ضروری کی گئی ہے کہ ہٹ ہرا مہینہ آ جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جب کسی کو نکما بیٹھے دیکھتے ہیں کوڑا لے کر پیچھے چڑھ جاتے ہیں فرمایا خبردار یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو جڑا ویلا بیٹھا ہوئے گا میں چتر مارا درویش بہلی جڑے درویش یہ ہے لے رہے ہیں پروفیسر کو جتنا مرضی بارو پروفیسر نہیں مر سکتا صرف بچے اسکول نہ جانے دو اس کا ماں مر گئی تو بھیا آپ ملب جو کہتے ہیں ہمارا پالنے والا اگر مومن یہ کاج کرے پالنے والا اللہ ہے تو پھر گاڑی میں عورت بٹھائے گا کنڈکٹری کے لیے تاکہ اس کے ساتھ کنڈکٹ ہو اور جب اس کے ساتھ ہو جائے گا کنڈکٹ تو پیسہ تو دریاؤں کی طرح چھل مارے گا وہ ٹی وی کے آخرے گاڑی چلائے گا نجائز دھندوں کے ساتھ رزق کمائے گا جو کہ یہ کہتا ہے میرا پالنے والا اللہ ہے مستقام پھر پکے ہو جاتے سنو یہ کہنا کہ ہمارا معبود اللہ ہے معبود اللہ اللہ ہے آسان ہے جب کوئی آدمی توجہ کرو نا جب کوئی آدمی زیر دین کا ڈکیس آدمی انسان کے راستے میں دیر کے راستے میں ڈاکہ ڈالتا ہے نا اس وقت ایمان آدمی جو ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز محبوز اللہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پالنے والا اللہ ہے ہم تیری نہیں مانتے ایسے آپ کو کروڑوں نمازی ملیں گے نماز پڑھیں گے لیکن جب آئے گی بات دین کی اگر اس نے کہہ دیا دین چھوڑو ورنہ روزی بند یہ بات دین کیا ہے یہ چھوڑ دو ورنہ روزی تو وہ فوراً جو نمازی ہے صرف نا جو کہتا ہے محبود اللہ ہے وہ کہیے اس طرح سے کروڑان نمازی لانسی تو لبنگ وہ یہ کہنے والے کہے ہماری غلط اور نجائز دین کے مخالف بات مان یہ مطالبہ رکھے اور آگے سے یہ کہ حب اللہ میرا پالنے والا اللہ ہے تو نہیں اللہ ہے میں نہیں مانتا اللہ یہ اللہ نمازی اللہ آپ اللہ کو کم ملے گی اللہ انہی کے متعلق فرماتا ہے جلد شانو انہی کے متعلق فرماتا ہے ان پر فرشتے آتے ہیں مرنے کے قریب موت کے قریب موت سے پہلے کچھ لمحات فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ بھائی جنت انتظار کر رہی ہے آپ کا اللہ تخافو ڈرنا نہیں ہے آپ ڈرنے کا وقت گزر گیا تمہارا دنیا میں رہ کر خدا سے ڈرتا تھا دنیا میں رہ کر دوزق سے ڈرتا تھا اب اللہ تخاف ہوں اب نہیں ڈرنا کیوں اللہ. کہ وہ امتحان تھا گزر گیا اللہ. اب تو انعام ہے کامیاب ہو گیا اب انعام کا وقت ہے اللہ تقاف ہوں اللہ تحظن ہو. اب گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا اب شروع مل جنا اب جنت پر خ... جنت پر خوش ہو جائے کہتے ہیں پر قائم ہوتے ہیں انہی پر یہ اس طرح فرشتے آتے ہیں اس طرح کیا آتے ہیں فرشتے آتے ہیں یہ بات میں نے کیوں چھڑی تھی فرشتوں کی مرنے کی وہ بزرگ اللہ نے اللہ کے بزرگ نے کہا میں اس وقت بتاؤں گا وہ رب اللہ کہنے والے تھے اور کہہ کر پھر استقامت کرنے والے تھے جب وقت آیا فرشتے آ گئے انہوں نے کہا بلاؤ میں اس کو جواب دیتا ہوں اب میری داڑھی کے بال اچھے سمجھ آ رہی ہے جب آپ کے منہ سے جلب نکلے تھے نا تو انہوں نے میری بے رمتی کی ہے تو میرے دل نے جھٹکا کھایا یہ کیا کہہ رہا ہے جو اللہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا جب اللہ کے پیچھے ان کو مار پڑتی ہے نا وہ کہتے ہیں ابھی تو عزت ہوئی ہے تیری نیت صحیح سی لیکن ہال اس نیت کے اندر بھی کمزوری تھی ابھی اسلح دی لوڑے سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی उठ पे असा दस रहे की लड़ने की नहीं सोचनी جب اللہ کا حکم ہو نبی کی شریعت کا حکم ہو لڑو اس وقت پر نہیں سوچنا کہ کی بلاؤں کر دو مومن حکم کا پابند رہتا ہے اپنے جذبات کے ساتھ تھوڑا چلتا So hard on